وہ پہلے سورت والی جو ہے وہ جنتی فرقہ ہے اس کی دلیل کیا ہے اور کافی ایسی چیزیں جو صحابہ نہیں کرتے تھے وہ ہم اس کو صحاب ابھی تو آپ سن چکے کہ انہوں نے فرما وہ جنتی طبقہ ہے جو میرے اور میرے صحابہ کی سنت پر عمل کرے تو متعین ہو گیا نا حدیث شریف میں اچھا اب مثلاً آپ غالب یہ کہنا چاہتے ہیں بہت سے وہ کام ہم کرتے ہیں جو صابا نہیں کرتے ٹھیک ہے صحابہ ہائی جہاز میں بیٹھے آپ گئے ہائی جہاز میں کہیں یا نہیں تو یہ ناجائز کام کیا صاحبہ کرام ریل گاڑی میں بیٹھے آپ نے ریل گاڑی کا سفر تو کیا ہوگا صاحبہ بس میں بیٹھے آپ تو جاتے ہیں روزانہ بس میں بیٹھ کے یا نہیں مسئلہ کیا ہے دیکھیے بتاؤں آپ کو اصول کیا ہے حضور علیہ سلاد نے حضرت ماز ابن جبل کو توجہ فرمائیے یمن کا قاضی بنا کر بھیجا یہ دونوں حدیث ہیں حضرت ابو موسا آشری اور حضرت ماز ابن جبل دونوں کی حدیث کا متن تقریباً ایک آپ نے قاضی بنا کر بھیجا خود نے ان سے انٹرویو کیا فیصلے کیسے کرو گے کہا میں پہلے قرآن مجید میں دیکھوں گا فرما اگر وہ قضیہ قرآن مجید میں نہ ہو تو کیسے فیصلہ کرو گے کہا میں حدیث میں تلاش کروں گا فرما اگر وہ حدیث میں نہ ہو تو پھر کیا کرو گے انہوں نے کہا میں قرآن حدیث سامنے رکھ کر اپنی رائے قائم کروں گا جس کو فک کہتے جب انہوں نے یہ کہا کہ قرآن حدیث کو سامنے رکھ کے اپنی رائے قائم کروں گا اس کا مطلب جو علم والا آدمی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی رائے قائم کرنے کا اس کو حق ہے جس کو تفقق کہتے حضور فرماتے نہیں نہیں اگر قرآن میں مسئلہ نظر ہے تب تو جواب دینا حدیث میں تب جواب دینا اور اگر کوئی قضیہ ایسا ہے کہ جس کا قرآن حدیث میں ذکر نہیں تو ان کو بھی جنا کہنا جاؤ ہمارے پاس فیصلہ نہیں تو بھائی تو اسلام مکمل نہیں ہوا حضور علیہ السلام جب یہ سنا کہ میں قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر اپنی رائے قائم کروں گا میں کہا اللہ تبارک کا ولا تیرا شکر میں ادا کرتا ہوں کہ تو نے میری امت میں ایسے بندے پیدا فرما تو اس کو کہتے ہیں تفقو سمجھے حالات کو دیکھ کر مثلا۔ صحابہ سے ملا کسی نے کسی کو قتل کر دیا اس کے قصاص میں اس کو قتل کیا جائے یہ ملے گا کسی نے بس کے نیچے داپ کے اس کو مار دیا تو زمانے تو گاڑی نہیں تھی بس نہیں تھی اب نیا نئی لائی جزیا لائیے یا یعنی. اب یہ پتہ لگ جائے کہ یہ خطان نہیں ہے جان کر کے کسی نے گاڑی کے نیچے کسی کو داب دیا مارنے کے لیے تو ظاہر ہے کہ اس کو بھی اس کے قصاص میں قتل کیا جائے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں علم و فضل سامنے رکھنے کے بعد علما نے مسائل کی تخریج کی کہ ایسا ہو تو کیا حکم ہے ایسا ہو تو کیا حکم ہے شبلی جو سنی حنفی نہیں تھا ایک مورخ ہے وہ اپنی کتاب ان نومان میں لکھتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے جب دیکھا سلطنت عباسیہ میں کہ سلطنت اسلامی بڑھتی جا رہی ساری دنیا پر اسلام آ جائے گا، یہ مسئلہ بھی ہو سکتا ہے یہ مسئلہ بھی پیش ہو سکتا ہے یہ مسئلہ پیش ہو سکتا ہے امام اعظم نے اپنے اصحاب کو گیارہ لاکھ مسائل املا کرائے گیارہ لاکھ مسائل املاک پھر اس کے بعد آئیے سلطان زیب عالمگی رحمت العالم پانچ سو علماء کی اسمبلی بنائی جس کے سربراہ تھے حضرت اللہ مولانا نظام الدین رحمت اللہ ایک ایک مسئلے پر ڈسکس ہوتی اور وہ لکھا جاتا پوری آٹھ جلدوں میں فتح و عالمگیری موجود ہے کہ اگر کوئی مسئلہ پیش ہو تو قاضی کیا فیصلہ کرے گا یہ ساری چیزیں الحمدللہ ہم سے پہلے علماء نے لکھ دیا ہمیں تو پکی پکائی تازہ روٹی مل گئی بھائی کہ کوئی بھی مقدمہ پیش ہو تو عالم کتاب کو دیکھ کر کے فیصلہ لکھ دیا کرتا اور یہ سب سے بڑی اس کی دلیل یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے زمانے سے یہ طبقہ چلا آ رہا ورنہ بودی اہل حدیث یہ بھی ایک فرقہ ہے یا نہیں انگریزوں کے زمانے میں آیا خود ان کی کتاب موجود ہے یہ غیر مقلد کہلاتے تھے میرے پاس ثبوت موجود ہے حوالہ موجود ہے ضرورت ہو تو مجھ سے لے جائی انہوں نے انگریزوں کو درخواست دے کر کے کہا کہ ہمیں سرکاری کاغذات میں اہل حدیث لکھا جائے غیر مقلد نہ لکھا جائے آج سے چونتیس برس پہلے جشن دیوبن منایا گیا ست سالہ تو اب دیوبن کی عمر کتنی ہوئی ایک سو چونتیس سال ہم اہل سنت و جماعت الحمد صاحب کرام علی مریدوان سے اب تک چلے آ رہے ہیں اور ایک بار جتنے غوف اختاب ہیں آپ ان کی سیرت پڑھ لیں یہ کون تھے یہ وابی تھے دیوبندی تھے غیر مقل تھے کون تھے یہ سب کے سب سننی تھے ان کے ملفوظات پڑھ لیجیے باپ تو جن کے پاس اتنے گویا اولیاء کرام موجود ہیں کوئی اپنے آپ کو کہے کہ بھائی ہم حق پہ ہیں تو ذرا اپنی علماء کی کوئی سیرت کی کتاب دکھا دو کتاب الکراماتی دکھا دو اپنی لوگوں نے جمع ہو کر کتاب چھاپی اس کا نام رکھا عجائے بات علما دیوبند مگر جہاں کش و کرامت کا معاملہ آئے گا تو ہمارے مذہب کا سہارا لی آ جات صدر مدریس سے حسین احمد مدنی صاحب دیوبند کے مدرسی ان میں جھگڑا ہو گیا کوئی پھڈا ہو گیا ایک صاحب حسین احمد مدنی سے ملنے کے لیے آئے تو سخت سردی میں دیکھا کہ حسین احمد مدنی صاحب پسینے میں شراب اور پوچھا خیریت تو ہے ارے کہنے لے کے کہ کیا بتاؤں یہ جو ہمارا آپس میں جھگڑا ہوا ہے دیوبند میں حضرت نانوتوی صاحب جو ہیں وہ اپنے جس میں ان کے ساتھ تشریف لے لیا یعنی مرے ہوئے ان کو کئی برس ہو گئے اور آنے کے بعد مجھ سے کہا حسین میں مت تم کسی پڈے میں مت پڑنا وہ مجھے منع کر کے چلے گئے یہ صاحب لائے بھی تو ہماری مذہب کی لائے یہ کشو کرامت تو ہماری مذہب میں ہے نا دوسرے مذہب میں تو نہیں تو اس لیے ہمیں اپنے اہل سنت ہونے پر ایک رتی برابر بھی شبہ نہیں ہے کہ ہم لوگ حق پہ نہیں الحمد بالکل دل مطمئن